محمد محمد پاک مثلی شاخت پہ تمام بلدران اور تمام سامعین خارن علیہ السلام اور فضائل اٹھارہ اور کتاب فضائل امیر المومنین اروین فی فضائل عمرین چالیس حدیث مجمعین حضرت امیر کبیرحافت علی صدفی دوین حدیث نمبر چھ اور سات فوئی تجمت مولانا امیر الکم حضرت امیر کبیر شاپت علی حافین مد حدیث کل دیکھنا مختصر اور انتہائی ایمان افروز تو تو یقیناً بار بار اسناب اسنامات دل کو جلاوہ شیخ اور جو بھی عقائد کے حوالے سے غل وغش اگر الویت کے بارے میں کسی کے دل میں ہو تو وہ صاف کے سب پاک صاف ہو جائے گا اور علم کے کی علم و مارفت اور قرآن اور اہلیت کی علمی حقائق کے تجلہ کے لے جو ہے آپ کے دل آمادہ ہو جائے گا یقینا تو حدیث نمبر چھ جو ہے تمیر کا بین فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلیٰ اے لوگو آگاہ رہو خبردار ہمن حب علی جس کسی نے بھی علی سے محبت کیا فقط حبنی بے شک اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہمن احبنی جس نے مجھ محمد سے محبت کیا فقط رضی اللہ تو اللہ اس سے راضی ہوا ومن رضی اللہ انجور اللہ جس سے راضی ہو جائے تو کبھا اور بال ہے تو اس کے لیے جنت میں پہنچنے کے لیے یہی کافی ہے کیونکہ جس شخص پر اللہ راضی ہو اور یہ بندہ جہنم میں جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہاں جی جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو یقیناً جو ہے آپ بھیجنے جائے تو اس حدیث سے ہمیں یہی سمجھ میں کہ جس کسی نے اللہ سے محبت فرمایا اس نے علی اس نے رسول اللہ کو خوش کیا جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس کی نے اللہ کو خوش کیا جس نے اللہ کو خوش کیا یقیناً اس کا ٹھکانا بہش ہے جنت ہے تو آزاد نگرہ میں ہمیں اللہ کا اللہ لکھ شکر کرنا چاہیے جس نے ہمیں محب الویت پیدا فرمایا محب بیت کے گرانوں میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایسے ماؤں کے گود میں ہمارے تربیت فرمایا اس پاغذات نے کہ وہ اپنے دودھ کے ساتھ ہمیں حبیلی بھی ساتھ ساتھ پلاتا آیا ہاں جی حبیلی کی شراب تہور بھی ہمارے ماؤں نے ہمیں دودھ کے ساتھ پلاتی رہی جس وجہ سے آج ہم ان کی فضائل سنتے ہوئے ہمیں لطف محسوس ہوتی ہیں ہمیں سرور محسوس ہوتی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی انسان اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور جو کوئی بھی اہلت کی فضائل سن کر اپنے اندر خوشی محسوس کریں وہ اس کا دل علی اور اولاد محبت سننے کے لیے تیار رہیں تیار ہوتا اندر سے تو یقیناً جو ہے یہ شخص مومن ہے اور حدیث نمبر ساتھ جو ہے پھر نبی صلی اللہ ع فرمایا کع نبی صلی اللّہ علم علگ و آگاہ رہا حب علی جس کسی نے بھی علی سے محبت کیا تو فائدہ کیا ہے یہ تقب اللہ صلاحۃ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کے نماز کو اور اس کے روزوں کو وہ اس کے قیام کو ہاں جی اس کے قیام کو جو ہے شب و اس کی عبادت بندگی کو تقبل اور قبول فرماتا ہے اس سے جمیع اعمال اس کے تمام نیک اعمال کو بھی قبول فرماتا ہے وسطاء اللہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے تو زیادہ انہی حدیثوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہوں کہ ہوب الد جو ہے علی اور اللہ سے علی سے محبت یہ جو انسان کے عمل قبول ہونے کے لیے شرط ہے ہاں جی جن کسی میں بھی جو علی و محمد وعل محمد سے علی اور اولاد علی سے بارہ ایما سے چار دماسین سے ان کے دلوں میں سچی محبت ہے دل و زبان سے جو لوگ ان کو چاہتا ہو ان کے دلوں ان کے لیے ایک مقام اور شان و مرتبہ ہو تو سمجھو کہ اللہ اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا جی؟ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی ہاں جی؟ تو معلوم ہوا کہ ان حیثیتوں سے محبت ہمارے اعمال کی قبلیت کے بھی ہیں۔ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے زبان شرط ہے ہاں جی اور ہم اللہ کے اللہ شکر کریں جس نے عظیم فضلت سے ہمیں نوازا ہوا تو میں دعا کرتا اللہ محمد عالم محمد سے سچی محبت اور محدت کی توفیق طور میں اور ان کا سچا دوار کے عمل قول کے کردار رفتار گفتار ہر چیز میں ہمیں محمد عالم محمد کا سچا پیروکار اور خرار دے. آمین خراج عامین البل